also my love you مو لانے مس پہ سو ہوگی سامنے سلام دوستوں کے سراد ناچیر سے پر ایک موضوع بیان کرنا ناچیوں نے ضروری سمجھا جا جا جس کا عمان ہے سب گوشت موجود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 عربی کے اندر گالی گلوچ نکالنے کے لیے کیا لا ہونے والا ہیں؟ یعنی گالی کا جو مان لفظ ہے نا ہماری زبان گالی نکالنا گالی دینا عربی میں اس کی جگہ کیا استعمال ہے ساب کا پہلا دوسرے نمبر پر پہ شاتمش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 اور لطیف قسم کے سے بچنے والے ہو اور لطیف معاشرے ہوتے ہیں وہ بہت ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو عرب کے معاشرے میں عرب کے معاشرے میں اور اسلام کی زبان میں شریعت کی زبان میں وہ گالی شمار ہوتی ہے لیکن ہمارے پا ماحول معاشرے میں وہ ہیں وہ آم ماحول کے مطابق اب سب کو شتم کیا چیز ہے وہ میں سبو شتم کے لے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 سب وہ شک اسی کو کہتے ہیں اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ وہ ہو اس میں یہ بھی ضروری نہیں وہ نہ ہو چاہے ایب ہو چاہے وہ برائی ہو چاہے نہ ہو دونوں سوتوں میں چاہے یہ کیا بن جائے گا سب بن جائے گا اس میں یہ بھی شک نہیں ہے کہ سامنے ہو نہ ہو پیٹ پیچ نہ زیادہ سامنے ہو چاہے پیٹھ پیچے ہو چاہے ایب ہو اور خرابی اس کی طرف منسوخ کرنا بدی برائی یہ کیا بن جائے گا بھی اسی کو ہم گالیاں کہتے ہیں ہماری زبان میں کیا بڑھ گیا گالیاں اور عربی میں سب شتم ٹھیک ہے یہ اس کی حقیقت معلوم ہوا کنا معلوم ہوا امے بھائی جب آپ نے سب کو جان لیا پہچان لیا اس کی حقیقت سمجھ لی تھی تھی اگر اس کے ساتھ کو سمجھاتا ہوں اگر جب بری بات کسی کی طرف لگاتا ہے کسی کی طرف مجبور کرتا ہے اگر اس نے بات کو سمجھنا ایسی چیزوں کا ذکر آئے یہ جین چیزوں کو کھولنا گوارا نہیں کیا جاتا اور شرم محسوس ہوتی ہے تو پھر فوش اور بے حد بن جاتی ہے سمجھ لیا فوہش کے اندر یہ ضروری ہے جس کو ہم بے حد کہتے ہیں یہ ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی بات جس کو کھولنے سے شرم آیا اور حی حی کیا ہے اور حیا یار کیا ہے وہ کیا ہوتی ہے شرم جائیں اپنی عورتوں کی باتیں پیشاب پخانا کسی کے سامنے پشاب پخانے کو ظاہر کرنا کوئی حیا والا بندہ پسند نہیں کرتا بندہ تو بندہ رہا یہ بلی پسند نہیں کرتی نے بلی کو دیکھا ہوگا پخانا کر کے اپنے پاؤں سے چھپا دے اب کس مقصد کے لیے چھپاتی ہے یہ تو میں نہیں جانتا ہاں کوئی کوئی حضرات کہتے ہیں شرم کے لیے چھپاتی ہے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 اس کے لیے پھر لفظ عربی میں خوش کی جگہ ایک اور بھی بولا جاتا ہے بذا تما زال لفظا آگے ہم بھی اسی بد کلامی بے حیائی کی باتیں کرنے کو کہیں گے آپ علیہ السلام وسلام نے فرمایا مکمل سناؤں گا فرمایا منافقت سے یعنی کیا مطلب کہ اس کے پیدا ہونے کی وجہ اندر منافقت کی کوئی ہے سمجھے نہیں تو اب ایک اور لفظ مل گیا بگا اور ایسے شخص کو عربی میں کہتے ہیں بکری انشان بک کا خوش بہت سمجھ نہیں اب میرے بھائی جب یہ حقیقت آپ کو سمجھ آئی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 تو خیر چار چیزیں گالی نکالنے والا دیکھا جائے گا کون ہے گالیاں جس کو جس کو نکالی جا رہی ہیں وہ دیکھا جائے گا کون ہے الفاظ کیا ہیں اور سبب کیا ہے ان کے بدلنے سے حکم بدل جائیں گے مطلب گالیاں دینے والا گالیاں دینے والا اللہ ہو سر سر نیچے کر کے کہنا پڑے گا باہر پہلے بھی کہنا پڑے گا آگے میں سب کچھ دکھاؤں گا قرآن سے آدیش کیونکہ سب کی کر چکا ہوں اچھا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 مسلم اس میں کہا اوزانی تو حد پسند ہے اسی توڑے ہیں سمجھ نہیں آ رہا اول لگے نہ بھائی گالی گالیاں نکالنے والے ایک ہیں اور نہ ان کے آکام ایک ہیں نہ جن کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں وہ ایک ہے اور نہ ان کے آکام ایک ہے نہ الفاظ ایک ہے نہ الفاظ کے آکام ایک ہیں نہ اسباب ایک ہے نہ اسباب کے آکام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور انشاءاللہ رضیب ابھی تھوڑی دیر بعد آپ انہیں کے متعلق تفصیلات سماج فرمائیں گے وضاحت پوری ہوگی اب جب آپ یہ سمجھ گئے چار چیزیں تو انہیں کے ذم میں میں یہ سمجھا دوں کہ گالیوں کے اب مراتب بن گئے مرتبے بن گئے درجے بن گئے پھر درجے ہر درجے کے عہدہ لہدا حکم ہوں گے بال گالیاں وہ ہیں جو کفر ہوتی ہیں ابتداد ہوتی ہیں بدترین گستاخی ہوتی ہیں اور واجب بول قتل ہو جاتا ہے بندہ جبکہ جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں یا وہ اللہ رب العالمین یا اللہ اس کے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 سمجھ نہیں آ گالیوں کا بدترین مرتبہ اور اونچا ترین مرتبہ یہی ہے اللہ تعالی اللہ تعالی نے کل کو مقدس کیا ہاں مقم اللہ ہے کم اللہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فرشتوں کو رکھتا ہے اس کے فرشتے اس کے مقدس ہیں جو ان کی, تاوحی, ان, کی ان کو گالیاں سب وہ ختم کرے گا اسلام سر خالی جائے گا باجب القتر جس طرح اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والا واجب القتل ہے اسی طرح اس کے فرشتوں کو گالیاں دینے والا تھوڑی سی ضرور میں تبدیل کرتا چلوں عام لوگ کئی جو حالات یہ کہہ جاتے ہیں ابدل بائی صاحب قدرتی اسرائیل اسلام کو لپا سی مارن اس طرح سے بکواس کرتے سمجھ نہیں اچھا اچھا دوسرے گردی میں وہ گالی آ جاتی ہیں جو شریک میں مکروں کو شمار ہوتی ہے حرام شمار ہوتی ہے یعنی کفر سے نیچے حرام لیکن وہ چھوڑ دیا مجھ میں سال پرشتوں والی ہے آتا ہوں پھر فرشتوں فرشتوں کے آگے اور مقدس بھی بتا دوں گا بکوتوں میں اللہ کی کتابوں کو راضی نکالے گا آخر واجب قتل ہے مروسول اس کے رسول و کو نکالے پھر وہی حکم ہے ایسے آگے نہیں باقی ہم نے اس کو نکالے گا وہی حکم اس کے دین کو نکالے دین کے کسی مسئلے مسئلے کو حکم میں نکالے یہ کیا نارے مارا دین ہے کیا فران ہے کیا خمیز دین ہے یہ ایسی باتیں بکواس کرے گا اسلام کے واجب خال ہو جائے گا واجب پہلا درجہ ہو گیا دوسرا درجہ آ گیا گر پکا ہیں ان اللہ تعالی نے جن کو مقدس کر رکھا ہے ان کے علاوہ کسی اور سے وہ کیا آ جائے گا حرمت کے درج نہیں کبیرا گلاب حرام لیکن واجب اور پتل نہیں کوفر نہیں بنے گا سمجھنے والی کے بعد بخار کو میری جان چاہیے تیرا کھ میں روشا لان تیار پتنی کیوں آ گیا اللہ تعالیٰ بیماریاں گھر کرنے جس دن گسا آتا طوفان آیا تو ہل نئے سیلاب آیا تو انہوں نے جڑ گئے सूरज गिरा रहा है जोड़ गए अगो जिमेंदत होती है तो नक्स शरीफ होंगे फिर गाल भी उन्होंने निकलती हां जी इस कह देना तेरी भैन भी कराएसी कैसी तीन मेरे लगना اور اگر غور کریں تو یہ سارے عام چیزاں پائی جائیں اور میں چلو اللہ ہو اس سامنے دی برکت والی بچا لیا دوسروں کو گالیاں بلوچ نکالنے میں اولاد کی اولاد کو گالیاں نکالنا بے شامل ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا اور یہاں کے اولاد کو زیادہ گالیاں نکالیں کبھی کبھی تو کوئی ہو گئی और गाली सुनवाद मेरी खोश गल भैन में एल पाया जिम्मे क्या हर वे कुत्ता रखना पुत्रोती गवाही मुंतरूक हो जाती है अबा जी को फोन कर लना चाहिए यह नहीं है कि जो डेंंगर है तेरे हाथ के दंगों परिनी चाहिए ना, इरकी वजह से भी तुम पर पकड़ोगे तो, तो मान संभाल बोलना चाहिए ठोस पकता है तो बहुत बहुत ज्यादा तो, तो बेहिया हो गया तो अल्लाह अच्छा तो कराहत वाला दर्जा भी आ गया वो चीजें जो इंसानों के अलावा है ان کو گالیاں نکال کرنا اچھا خلاف بہتر نہیں سمجھا جاتا جس طرح کسی نے کسی کو گالیاں دی بس اسے کہا جاہل اس نے آگے سے کہہ دیا جائے ادلے کا بدلا شریعت میں جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اچھا چوتھا درجہ جواب کہ جائے ہو ہے صحیح ہو سمجھ نہیں آ وہ کیا ہے شریف فتنے بار شریف شرارتی فتنے بار فسادی لوگوں کو <سودع> گالیاں نکالنا اور وہ بھی کس طرح کی جس کے وہ مستحق ہیں بے ہے پیدرآباد کہنا شرارتی کو شرارتی کہنا فسادی کو فسادی کہنا چور کو چور کہنا ڈاکو کو ڈاکو کہنا وغیرہ وغیرہ پیچھ پر پہنا سامنے پیٹ پیچھے کہنا سامنے کہہ لینا بغائت کو بغائت کہنا بگاڑ پہ دیکھ رہا ہے کہ بگاڑ کر رہا ہے کنجر کو کنجر پہنا یہ جواب سے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 اور بعض گالیاں فرض بھی ہو جاتی ہیں کب جب اللہ تبارک و تالا کسی کسی کو گالیاں کافروں کو فرماتا ہے شدہ دریا جانوروں سے ہے اب یہ کہنا فرض ہے جو اس یعنی یہ احتیاط رکھنا کہ یہ صحیح ہے اور میں بھی اس کو بار بار کسی وقت استعمال کروں یہ اللہ تعالی کی اتباع ہے یہ کہنا فرض ہے اگر کوئی آدمی اس کو غلط سمجھے گا تو اسلام سے سمجھے تقریبا <سلام> تمام آٹام میں صحیح آ گئے کوفر سے چلے حرام مکرو خلاف اولا جائز سے واجب واجب سے لیکن یہ فرغ کس وقت بنے گا جس وقت کلامی لیکت کر تلا میں جائے کہ تلاوت کے دوران وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ سخت بات میں کرنا چاہتا میں پڑھنے نہیں چاہتا تھا پڑھنا فرد ہے تلاوت میں فرد ہے بننا واجب ہے سمجھنے آ رہی سبحان اللہ یہ سمجھنے کے بعد کراجارت ہے یہ سب شتم کے کیا ہو گئے کراجات ہو گئے سمجھ آ گئے یعنی احکام شریعہ کے اعتبار سے یہ احکام شریعہ بیان ہو گیا تفصیل سے سمجھ آ کہ نہیں اس کے ساتھ اب الفاظ بتاؤں کہ آپ کے ارف اور معاشرے ماحول کے اندر جو الفاظ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 نا فاصل منافع چاہے <خبیر> <خبیر> منا وہ منا. منا ہو یا نہ ہو دونوں سب کو متعلق لیکن ایک سورت اگر ماحول کسی کو بتانا مشہور ہو کہ وہ پہچان نہیں رہا پہچان کرانے کے لیے کہے وہ فلانا کانا یہ مسئلہ ہو تو سب کو ختم نہیں یہ کال نہیں کریں سمجھ آ اسی طرح آپ ٹنڈا منڈا لنگڑا لولا سمجھ آ رہا ہے لولہ پتر لینگڑے کا پتر چوٹھا چغلخور مواتا یہ سب الفاظ گالیاں شمار ہوتے ہیں عربی میں سمجھ نہیں آئی ہاں ان میں سے بعض ایسے صفات ایسی ایسے سفارت اور ایسے لقب کہ جو پہچان کے لیے مہاج ہوتے ہیں اور اگلا برا نہیں مناتا اگلا کوئی ختم نہیں ہوگا مثلاً بڑے بڑے امام ہوئے ہیں امام اختا ہوئے ہیں بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں صوفی درویش ولی کامل ہوئے ہیں آخا اب اس کا مانا ٹونڈا ہے لیکن لوگ بھی کہتے تو وہ بھی برا نہیں مناتے جاتے. تو یہ کوئی یہ کوئی گالیاں نہیں لیکن جو برا مناتا ہے اور لقب کے طور پر اس کے مشہور نہیں ہوا जी गालियां बन जाएगा भाई जाहिर जाहिर कहीं ना नहीं है जाहिर भी गाली है जाहिर गाल। ये भी गाली है यह भी, भी क्या है हर कोई गाली है तक गुस्सा लगता कि नहीं जाहिर भी जाहिर कर लेकिन कौन लग गए भाई जी मेरे नुका मतलब सबोश है वास्तव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 وہ جب عورتوں کا ذکر آ جائے اس میں شرم کی باتوں کا شرم کی چیزوں کا ذکر آ جائے تو پھر گالی بے حیائی والی بن جائے گی پوچھ گالی خالی گالی نہیں رہے گی پھر کہا گالی بن جائے گی وہ اور زیادہ حرام ہو جائے گی یعنی اور زیادہ سستوں کو ہو جائے گا اس کا لیکن اگر غرمت کے حکم میں آتی ہے غرمت کے درجے میں آتی ہے اگر نہیں آتی دوسرے درجے میں آتی ہے تو فرض تک تو آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ نہیں سمجھا یار اب دو اس سے بن گئے نا آرام سے چلے جواز تک جواز سے چلے فرض تک سبحان اللہ سبحان اللہ ابو جہل کو لانتی تو آلّہ تعالی ابو جہل کو رو اللہ تب پتہ ابھی ابو لبوان ابو جال کو یہ گالی ہے لان ہے تبد ہے لال ہے گالی ہے یہ کہنا پڑے اتنا پسند کرے گا کافی اب یہ تفصیل جاننے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ گالیوں کا درجہ اور حکم ایک ٹھیک ہے لہذا یہ کہہ دینا اور یار فلانا تو گالیاں نکالتا ہے یار اتنا گندا کبھی بندہ ہے اتنا کبھی آدمی گالیاں نکالتا ہے ہو سکتا ہے یہ بات کو کون ہے یہ کہہ کہنے ہے بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں جی جب کوئی آدمی صرف اتنا ہی بات کوئی جی گالیاں چو یار گالیاں نکالتا ہے یہ نہیں تمیز کرتا ہے کہ کفر والی گاڑی نکالتا ہے حرم والی نکالتا ہے مکرو والی نکالتا ہے فلافلا والی نکالتا ہے شہد والی نکالتا ہے سنگت والی نکالتا ہے واجب والی نکالتا ہے فن والی نکالتا ہے کون گالی نکالتا ہے سبحان اللہ کس کو نکالتا ہے الفاظ کیا ہے سبت سلحان اللہ بتا چکا ہوں سبت مشال دیتا ہوں کسی کی لڑکی کے ساتھ بنا ہوا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 اگر کوئی ویسے انسان نہیں کرتا ہے سبب مجھے غصہ آ گیا نہ ہی کہہ دیا دوسرے میں ہے تو سبب بدلا حکم بدل گیا ارے الفاظ بدلے حکم بدل گیا جس کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو مصبوب ہے مشتوم ہے وہ بدلا حکم بدل گیا ابو جہل کو نکال رہے ہو اور لانتی کہہ کر کہتے ہو بےغت ہے عبادت بن رہی ہے اور یہی الفاظ اگر کوئی خدا تعالیٰ کے لیے دعود بلّہ کہہ دے کافر واضح ختم ہے سدی کے اکبر کے لیے کہہ دے تو لانتی ترین ہے سبحان اللہ ہم بے لگامے چلتے ہیں شریعت متعارف کی حدود کو جانتے نہیں اب چند نکلے گی چڑھائی کر دی کبھی چشتی پر کر دی کبھی کسی پر کو یار ان کی بار سننا دیکھا کون سی نکالتا ہے کس کو نکالتا ہے الفاظ کیا ہوتا ہے کل کو گالیاں نکال رہا رہتا ہے سبب کیا اے ہے سبحان اللہ! سبحان اللہ سبحان اللہ میں اب تک جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں الموسواط الفتہ 45 جلدوں میں جو ہے جس کی ایک جلد میرے ہاتھ میں ہے سب کے لفظ سے سب کے لفظ اور مادے سے میں جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں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 اور اگر یہ وضاحت نہ ہوتی تو سبو و شکم کی حقیقت پوری سمجھ امتیاز اور فرق جو ہے وہ ظاہر نہ ہوتا سمجھ نہیں آئی بات اچھا اب میرے بھائی یہ سب کوئی سمجھنے کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف پران مجید میں گالیاں ہیں یعنی احادیث مبارکہ میں گالیاں ہیں یا نہیں بزرگان دین صحابہ تابین تبا تابین ائمہ اکرام ہمارے علما بشاید بزرگان دین سوکھیا ان کے پاس گالیاں ہیں یا نہیں یہ ضروریاں میں یہاں یہ تبدیل کرتا چلوں کہ میں نے کسی انڈیا انڈیا کے کسی عالم صاحب کے بارے میں جانے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مولانا شریف الحاق امدودی صاحب ہیں بندے تو وہ فاضل ہیں انہوں نے کہیں لکھا ہے کتاب مستحد نے ذہن میں انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ ابھی قرآن پاک میں یہ بھی کہہ سکتے قرآن میں گالی ہے لیکن ہمارا ان سے مناقشہ اچھا ہے سیدھی ساری بات ہے جب اس بات پر کیونکہ ان سے بڑے لوگ ثابت کر ہو گئے اور جو حقیقت سب و شتوں کی بتا چکا ہوں اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن سے خود نکال لیں گے لیکن یہ کون سی گالیاں ہوں گی جو کم از کم ہو گئی کم از کم جوان سے شروع گی اور چلیے یہ وہ خلاف ہے اولا سے حرام کی طرف جو جا رہی ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں سبحان سبحان اللہ! کیونکہ ہمارا اللہ اور ہمارے رسول اللہ اور ہمارے سال تو سارے ہی باق ہیں اس بات سے کہ وہ حرام کام کرے سمجھ نہیں آ رہی آرام بات کرے مکرو خلاف جن کو چھوڑ دو وہ اس درجے میں آ رہی ہے افضل افضل افضل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 جہل کہہ رہا ہے بے شور کہہ رہا ہے بے عقل کہہ رہا تو بے عقل یہ گاڑیاں ہے کہ نہیں کیا ایمان سے کہو کسی کو بے عقل کہو اور غصہ لگتا ہے کہ نہیں اگر یہ گاڑیاں نہیں تو کوئی لگتا ہے بے عقل کو بھی بے عقل کہہ تو اس کو بھی غصہ لگ جاتا ہے کی؟ نہیں ہے؟ بے بے ہے. اب بے عقل نہ یا شور حا بول رہا کیسے آئے تو یہ بھی آئے آفا آفا گئی اللہ ہے حضرت براہ نقصان تمہارے آفا گئی اللہ تا مایا کافی ہو جاتا جو اتنی بات کہہ دے اس نے اگرچہ سب و شتم رسول اللہ کو نہیں کیا لیکن کیا کیا بولو یہ حضرت حاشی سے دار الماد رکھتی ہے دار المارفت بیروت کی چھپی ہوئی ہے اس کی جلد نمبر پانچ ہے بولو نمبر سفا نمبر تین سو پندرہ سبحان اللہ سو پندرہ تین سو پندرہ سفا یہ لکھ رہے ہیں نبی اکرم وسلم کہ گستاخ کی گستاخیوں کی صورتیں لکھ ہیں کہ کون کون سی گستاخیاں وہ قرض کرے تو بعد جب हो जाता ہو جاتا ہے हो بیان ہو رہی ہیں فرمایا او آ بہو اے نسا بہو لگائے بہو اخلاف اور مست ایب کے مانا بیان کیا ایب کس کو کہتے ہیں جو عقل اچھا نہ ہو یا شران اچھا نہ ہو یا عرفن اچھا نہ ہو چاہے وہ چاہے ہو تخلیق میں انسان کی چاہے اخلاق میں چاہے دین میں فرمایا یہ سب سے عام ہے فریندام من کالا فلان عالمن ہو فقط آب اہو والا فرمایا جو شخص اتنی بات کہیں گے کہ آپ علیہ السلام سے فلانا زیادہ علم والا ہے تو اس نے عیب لگایا لیکن سب نہیں کا یہ نہیں کہیں گے کہ گالی نکالی مہان اللہ تو فرمایا عیب کا دائرہ آم ہو گیا وسیع ہو گیا سب سے کچھ میں پہلے بتا چکا ہوں بہتان اور غیبت سے دائرہ وسیع کس کا ہے سب کا لیکن اب سب سے عیب کا سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آئی ایک ہے برائی کو آپ کی طرح منصوب کر دینا کسی طرح ایک ہے عیب لگانا کسی ایک ہے برائی اس کی برائی اس کو لگانا ایک ہے عیب لگانا اس میں بڑا فرق ہے بہت بلی تو بھائی فلانا اچھا تو پرانے حقیق سب آ گیا کہ نہ آیا احادیث مبارکہ میں یہ امام نام محدث ہیں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 اور سالا صالحین ان کی باتیں تو گنی نہیں جاتی کہ <سؤال> انہوں نے کہا کہاں شرارتیوں کو اب بات وہ سمجھنا جو تیسرے کار آئے پھر تبدیل کرتا ہیں کہ یہاں پر اب یہ بھی کہنا خالی کہ فلاح گالیاں نکالتا ہے تو برا ہے نہیں یہ کہنا ہے پوری گالیاں نکالتا ہے تو برا کر ارے بری گالیاں کون ہوتی ہیں بری گالیاں کون سی ہوتی ہیں جو اچھوں کو نکالی اللہ اچھے سبب کے بغیر نکالی سبحان اللہ ارے بھائی جب تمہیں کوئی کہے گالیاں نکالتا ہے پوچھو کو نکالتا ہے है الفان کے ساتھ نکالتا ہے اور کیوں نکالتا ہے پہلے تو ہمیں پتا نہیں تھا اب تو کشتی کا بیان سن لیا آپ تو ہمیں معلوم ہو گیا اس نے تو شریعت سامنے رکھ دیا اور اس نے چیلنج کیا بھائی کوئی آئے اگر کسی نے پھرتا ہے تو وہ میرے پاس نہیں یہ کو بھی یہ گالیاں شمار وہ آتا ہوں تو سب چیزیں میرے ذہن میں ہے ان شاء اللہ اب میرے بھائی بات کو سمجھ لو قرآن مزید حمید مستقبل کی گالیاں بھی دیتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کو حال کی بھی دیکھتا ہے شرارتی فسادیوں کو مستقبل کی بھی دیکھتا ہے اور حال کی بھی ماضی کی بھی دیکھتا ہے مستقبل کی سنا سے بہو والن خورک غالبان یہ غریب میں مہیا دیوان اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اس کے سوند پر نشان لگاؤں گا کیا کے ہو یہ مستقبل ہے اس کے ساتھ جو مستقبل میں کرے گا اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور قباہت کی ہے آپ خود محسوس کر رہے ہیں فرماتا ہے اس کے سوٹ سوٹ کس کا دو جانو دو جانو ایک ہاتھی دوسرا چیزیں اب اللہ تعالیٰ اس کے ناک کو ناک کہنا گوارا نہیں کر رہا ہے کیا رہا ہے پوران تیسروں سے سنا سے بہو اسی بن مغیرہ میں ماں بھی کہ اس کی ماں بدکاری کرواتی ہے ایک چرواہے سے یہ پیدا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے سورج نون کے اندر بہت خود لمبا دادا اور تو اس کی ہے جو ہے فرمایا پیچھے بیان کر کے فرماتا ہے یہ ساری بات یہ ہے کہ حرام دادا بابا کی حرام ہی تھا اب سب کے لیے ہونا نہ ہونا برابر تھا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 پر جب اتارتا ہے جب ڈالتا ہے اللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے چند باتیں سناتا ہوں جن کے اندر یعنی وہ آیات مبارک تھے تعدی مبارک کے سلسلے میں امام ناغی کا دعویٰ ہے پریب سے ثابت سابق بخاری شریف میں ہے ایک شخص اپنے قبیلے کے برادری کے سردار کے حالت کم وہ آ رہے ہیں آپ گھر میں تشریف فرما دیکھ کر فرماتا ہے بے سا خل آشیر آشیر برادری کا بڑا بڑا وڈا پیٹا بندہ پہن پیڑا بتری سب ہو شاپ جب وہ آ جاتا ہے آپ اہم سنا تک تصویر کھڑے ہو جاتے ہوش اخلاقی کے ساتھ ساتھ آپ دکھاتے ہیں جب چلا جاتا ہے اما ایسا پوچھنے یاد سنلہ پہلے آپ نے وہ فرمایا بعد میں یہ عمل کر کے دکھا یہ عمل وہ اور پہلے اس کی برائی دھیان اس کو برا کہا کہ ان لفظوں کے ساتھ کچھ پوری برادری جو بیٹھا ہے آپ اور اس کو بٹھایا کھڑے ہوئے عمل کیے آپ شاشن کرواتے ہیں یہ پتا متا آئے فہاشن ففی روایت فاشن تو مجھے بے حیا کم دیکھا साथ ही मैं फरमाया बदतरीन शख्स को सा है कि जिसकी जिसकी इज्जत लोग करें उसके शर्स से बचने की लिए उसके शख्स वो बदतरीन शख्स क्या बताओ कि ये जो कुछ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 تمہاری گالیاں نکالنا میری طرح جائز ہے میں نے نکال دیا اس کو مجھے برا ہے لیکن عمل میں نے ایسا کیا کھڑے ہو کر کہ بدل اعداد ہے یہ میں امت کو بتانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کہ شریر کے شر سے بچنے جس کو سمجھتے ہو یہ کبھی ہے ظالم ہے علانیہ فاسق ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر کوئی حرج نہیں لیکن ایک بات نہیں میں رکھنا کمال جائے جائیں قربان جائیں تو تسلیم سے کہ دیکھو قولوں کے قول میں وہ فرما دیا ان کو خبردار کرنا تھا یہ کیسا شخص ہے جب فطر اس کے فطرے اور شارت سے خبردار کرنا تھا تو اپنوں کو بتا دیا <تصفح> قول سے یہ سبق لیا قول سے تعلیم ان کی کر دی اور عمل سے بھی شبق پڑھا دیا لیکن دیر میں رکھنا آپ نے یہ نہیں کیا کہ جب وہ سامنے آیا ہو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 جب آ جائے تو آ جائے تو یہ معاشرت کروانا اور اس کے شرط بھی خبردار ہو لیکن یہ نہ کرنا جب سامنے آ جائے تو شروع کرو پھر کیا ہے مناخت ہے جو کچھ میں نے کہا ہے بیان کیا ہے یہ شروعات بخاری کا خلاصہ ہے ادھر تو بخاری میں امام آئی نے اسی طرح اور دوسرا ہمارے دیگر بشاف کو کہا ہمارے ادھر ادھر کے وہ سب یہ باتیں لکھ رہے ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کو شاب چیشتی تو تم نے دکھا دیا یہ بتا کہ فوہش سب کے ساتھ فوہش شامل ہو جائے یہ بھی آدھی میں کہیں آیا ہے یعنی بات بے کی میں کہے گا یہ آیا ہے اور انتہائی کلیل آیا ہے حتیٰ کہ ایک مقام کے سوا دوسرا مقام نظر ہی نہیں آتا اسی وجہ سے جب یہ ایک مقام کے سوا نظر ہی نہیں آتا تو آپ علیہ اللہ السلام کے لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ آپ نا فاحش ہیں نا فحاش ہیں نا متفحش ہیں ادھر جس طرح کی ضرورت کے تحت آپ علیہ السل اسلام نے یہ سب کیا ضرورت کے تحت آپ علیہ السلام السلام نے سب کے ساتھ کوش بھی کیا یعنی کیا مطلب کہ سب اور کوش دونوں کو جمع کیا لیکن اب یہ نہیں کہنا کہ وہ کس درجے میں آ جائے گا وہ آپ علیہ السلام اسلام پر واجب کے دن میں آ جائے گا آپ انتہائی شرمی شرم ویات مہک رسوم نہ بے نہ بے حیا نہ طبیعت شریف سے بے حجائی تھی اور نہ تکل ہوتا ہے نا ایک بندے کی بےحجائی کی طبیعت نہیں ہوتی لیکن دوسروں کو ہنسانے کے لیے دوسروں کو چڑانے کے لیے پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے پھر وہ دیتا ہے آپ علیہ السلام دونوں سے پاک لیکن جب ایک ضرورت دینی شربی آئی نا تو آپ آ رہی سلا تو بدتسلیم نے سب مانف کیا اور پہلے ہمارے سمجھا کتاب یہ تین تو میرے ہاتھ میں آپ کو پڑھی ہوئی المانی میں سب سے پہلے امام بخاری اللہ کی کتاب المفرد جو لکھی ہی آداب پہ ہے اس پر شرح ہے فضل اللہ جلانی جو بندی ہے فضل اللہ ہی سمد شرح آداب مفرد جلد نمبر دو دارالکتب قطب بیروت کی چپی صفحہ نمبر دو سو انسی سفا نمبر دو سو ستر کیا دو سو ستر حدیث شریف کے مطابق وہابیوں کا محدس البانی جو عرب والا گزرا ہے اس نے لکھا ہے صحیح ہے اور سلسلہ صحیحہ اس کی جو ہے اس کے حدیث نمبر دو سو انہتر پہ لکھنا اس نے اچھا ایک کتاب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 پہلے آپ نے سونا میں قبرا لکھی تھی پھر اس سے تھوڑا حدیق سے یعنی نکال کر کے علی ایک بنائے تو وہ سونا نے مشتبہ بنا نسائی شریف ہی مشہور دیشوں پر سونا نے نسائی جو ہے اس کی اصل کی سونا میں قبرا تو اس کے اندر لکھائی اسرے نمبر پر شرم شرف و مشکل آفار امام پہاڑی یہاں سے ان کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں ان کی وفات شریف ہے تین سو اکیس ہری میں سبحان اور پیدائش ہے دو سو انتالیس ہری میں یہی یعنی امام بخاری کے مرض سبحان سبحان ہے کچھ وقت مطلب دب آیا سمجھ نہیں آیا تین ہو گئے چوتھے نمبر پر شرح سنگلہ سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان سبحان اب حدیث شریف کی طرف آتا ہوں جس کتاب سے چاہیں اس کے علاوہ اور بھی آسان کرنا آتے ہیں یہ حوالے کے طور پر مشکات شریف مشہور مفتی آمد یار گجراتی جانتے ہیں آپ <تصفح> اس نے شرح لکھی ہے اس کے تو حضرت نے میرا آت الماجی جو یہ شرح ہے اس کی جلد نمبر چھ قادری پبلشر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 وحید الزمان نواب وحید الزمان لغات حدیث میں میرے خیال میں ہنم کے مادے کے تحت مقصد یہ ہے کہ اپنے اور غیر سب اس پر مت ٹھیک ہے اب حدیث کی عبارت بارت, عربی بارت, میں پڑھ کر ترجمہ مفتی میں آپ سے کرتا ہوں اور وہ جو ترجمہ اس نے کیا ہے نا وہ ہندو زبان وہ ترجمہ وہ ہی مہنگا ترجمہ ہے آپ دیکھ چکے ہیں من بے عزائل تو ہمیں ابھی اللہ تک لوں حضرت ربیب نے کیا ہو تعال ہو کس کا بیان کر دوں جس طرح کے اعلی تبر مذہب میں ہے شرم مشکل اثا تحوی میں ہے کہ حضرت نے کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے زمانے چاہری والے دعوے اور پکارے کر رہا ہے یعنی چاند اور اندا... اندا... اپنے امتاد اندا کے لیے اپنی براد... برادری کو بلاتا ہے بل اور انہیں لفظوں کے ساتھ لفظوں کے ساتھ زمانے میں بلاتے تھے کیا فلانے کھانوں آ جائے میرے برادریوں کٹے ہو جاؤ تیروں للکار گیا گجرو بیٹھے تمہیں ہرانی آئی میرے ہو گیا رہے اے اے اے نبی پارک میں دعوی جان لیے نے کاب نے دیکھا اسی طرح کسی شخص کو بلاتے کسی شخص کو وہ رہا ہے اپنی برادری کو میری مدد آتے آج آپ نے فرمایا جا اپنے باپ کی شرم گا اپنے منہ میں ڈال گیا اور وہ ہندو لام وا لوڑ رے رے پڑا یہ لفظ میں نہیں ہے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 حضرت عمر نے جن کو تاریخ بڑھانے کے لیے سب سے پہلے مقرر کیا کہہ رہا ہے آخیں پٹ پٹ کر دو کیسی بات کر رہا ہے شادی آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے اپنے رسول سے سنا ہے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 جاہلیت کے دعوے اور جاہلیت کے فصل یا جاہلیت والی دعوت دے جاہلیت والی دعوت دعوت دعوت پکارے یا لفلا یا فلاں یا, یا لا فلاں لاوس پگا سکا کو آؤ میں مرنا پیو پا جاؤ میری برادری آ جاؤ یہ دو فلانے آ گئے تھے آج میٹھی جائے گی نہیں ہوتی ہے پھر بھی سجما جی بن سکتا ہے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 طریقہ محمدیہ کتاب ہے مشہور زمانہ امام برکلی برکلی بھی کہتے ہیں برکلی میں اس کی شرح کہنا یہ نام آپ فرماتے ہیں مذمت ہو رہی ہے کہ بے حیائی کی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے یہ سفا نمبر دو سو دو اس کی تیسری بولو کتنا ہے تیسری دو سو دو سو دو فرماتے ہیں کہ الحادی شبد گیارہ نمبر پر زبان کی آفات اور بڑا یہ بیانوں الفاظ تعبیر عن الامور مستقبہ بال عبارتی کبھی چیزیں بے حیائی کی چیزیں یعنی جو ہزار کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی ہی واضح لفظوں میں بیان کرنا یہ کیا ہے فحش ہے اور مایا بہ یعنی کا فی الفاظ بے پارے زیادہ تر یہ جمع کے جما اس کے آلات ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے خدا حاضر بال کشاب پکانے کے مطابق سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے کٹی کھانا کہنے کی بجائے مسلمان لوگ بیت الخلا کیا کہتے ہیں اچھا میں نے کٹی का کھایا نہیں اتنا کوئی کہ کمال بھی ہے یا سرو کا بھی ہے بھائی کیا مقصود ہے میرا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 اللہ تبارک و تعالی نے پرانے مزید میں اسی وجہ سے جمع کی جب جماعت کی بات آتی ہے کہیں تو لا لامست کہیں لمس ہے کہیں لا لامست ملسا جی جمع چھونا چھونا برا کیا ہے جناب یعنی الفاظ اور چھپانے والے پرتا رکھنے والے یہ پسند ہے شام بہت اسلام ہے آپ کے بعد بات کو سمجھ لا